حکم ریت نمبر سات حکم ریت نمبر سات میرے محترم ابتداء اسلام کے اندر جب زنا کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اب تو زنا کا حکم نازل ہے نا کہ کوئی زانی اور زانیہ ہوں کچھ شادی شدہ نہ ہوں تو کتنی ہے فجر واحد میں ہوا لوچ آب اور اگر شادی شدہ ہوں تو مشہور حدیثوں کے اندر اکا کیا جاتا ہے رجم کیا جاتا ہے اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے منسوخ و تلاوت ہے لیکن باقی حکم, حکم باقی ہے اشہش ماں پہ پڑھ چکے ہو نا لیکن ابتدا کے اندر جب حکم داد نہیں ہوا تھا نا تو یوں تھا کہ ایک آدمی دیکھتا اپنی بیوی کو زنا کے اندر تو چار گواہ کر لیتا چار گواہ کرنے کے بعد وہ حاکم کی عدالت کے اندر پیش ہوتا کہ چار گواہ ہیں. میں نے اپنی بیوی کو دیکھا بدتاری کرتے ہوئے منکوہا تو حاکم یہ فیصلہ دے دیتا کہ اس کو اپنے گھر کے اندر قید کر دو کیا گھر سے باہر نہ نکلنے دو گھر کے اندر قید کر دو سمجھے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم دے دیا کہ گھر کے اندر قید کر دو یا وہاں قید رہ جائیں مر جائیں اپنے گھر کے اندر باہر قطن نکل یا اللہ ان کے لیے کیا کوئی اور صورت نکالے یہ تو اپنی بیویوں کو قید کر دیتے تھے باقی وہ مرد جو کیا کرتا زنا کرتا اس کی پٹائی کر دیتے تھے تو ہاتھ نہیں تھی کیا کرتے تھے پٹائی کر دیتے؟, دیتے تھے اسی طرح دو آدمی آپس کے اندر بدکاری کر رہے جس کو لیوا تک کہتے ہیں،, بازی بھی کہتے ہیں ان بھی دونوں کی کیا کر دیتے ہے جی، ریت نمبر کتنی ہے جی واتی اور وہ عورتیں جو آتی ہیں بے حی کو میں کم تمہاری منکوہ عورتوں سے من نسا کم تمہاری من کوا اور تم سے تمہاری اپنی بیویاں ہیں پس تشے دو بس گواہ کرو تم ان کے اوپر کتنی جی چار گواہ اپنے میں سے یعنی مسلمان ہوں آر بالے ہوں پس اگر گواہی دے دیں وہ سے نہ پھر پس مقید کر دو ان کو گھروں کے اندر با حکم حاکم اس وقت حضرت تھے پس مقید کر دو ان کو اپنے گھروں کے اندر بہت میں ہاتھ یہاں تک کہ خاتمہ کر دیں ان کا موت خاتمہ کر دیں ان کا موت یا کرے اللہ تعالیٰ واسطے ان کے کوئی راہ تو اللہ تعالیٰ نے راہ نکالی یا نہ نکالی کیا جب حکم نازل زنا کا تو حضور نے فرمایا خزو انی خزو انی قد جال اللہ شبیلا اب حکم لے لو مجھ سے اللہ نے ان کا راہ نکال دیا ہے اچھا جی یہ تو تھا کس کا ہی جی؟ عورت کا مسئلہ پھر مرد کے لیے بھی وہی سزا تھی اس کو خلا بچا کیا جاتا ہے آگے ولہ یات یا اور دو شخص کے آئیں بے حیائی کو اس کا معنی لکھ لو اور وہ دو شخص خو ایک مرد اور ایک عورت ہو یا لکھتے جاؤ و اللہ زان دو شخص خا ایک مرد اور ایک عورت ہو خواہ دونوں مرد ہوں ایک مرد اور ایک عورت ہوگی تو زنا ہوگا تو دونوں مرد ہوں تو کیا ہوگی کوئی لواطت ہوگی نا جس کو چوہر بازی اسلام کہتے ہو تو ولہ گانے میں عام ہو گیا نہیں اس میں زنا بھی آ گیا اور لوا تک بھی آ گئی اور دو شاخص کا ایک مرد اور ایک عورت ہوں کا دونوں مرد ہوں اور دو شخص کے یاد یہاں نے آتے ہیں بے حی کو تم میں سے فازو ہما کو کیا, کیا, کیا کر دو پہلے کیا تھا تمہاری منکوہ عورت ہے اس کو کیا کر دو مکیا بھائی مقیات کرو تو وہ بھی اضاء ہے نا اس کے لیے لیکن مرد کو کیا کرو ڈنڈے منڈے مارو آگے کسی طرح تمہاری من کوہ عورت نہیں ایسے باقرا کوئی لڑکی ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ سزا دے دو دول لڑکے ہیں وہ لباطت کر رہے ہیں تو ان کو بھی کہا ڈنڈے شنڈے مارو سزا دے دو اے آزو کما پینتابا پس کر توبہ کریں اور اصلاح کریں آئندہ کے لیے پہاڑ زوانما اعراز کرو ان سے بے شک اللہ تعالیٰ طباب رحیم ہے تو میرے زید زنا کا حکم تو قرآن حدیث نازیہ باکری گیا باقی لواطت کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں بعض حدیثوں سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کو قتل کر دو بعض حدیثوں سے ایسے معلوم ہوتا ہے سمجھے اے اشارہ کہ ان کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ ان کو گراو بعض سے اشارہ کن یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیوار گرا دو وہ اشارہ کن ایسے کہ قوم میں کے ساتھ یہ مسائل کیے گئے تھے ان کی بستیوں کو اوپر لے گئے نا پھر الٹا دیا گیا تو اوپر لے گئے گویا کہ پہاڑ پہ لے کے گراؤ الٹا کر دیا گیا دیوار گرا دو ایسے ہے نا تو اس سے اشارہ کر مجھ نکالتے ہیں تو ہمارا بعض امہ کا مسئلہ تو یہی ہے فقتل القات پخت القائے لبل مقوض دونوں کو قتل کر دو ہمارے امام صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ امام اور حاکم جو ہے نا اس کے اوپر موقوف ہے کس پر موقف ہے حاکم کے اوپر سمجھے جی یہ جتنی سزائیں ہیں یہ سیاستن ہیں کیونکہ قرآن حدیث میں سراہتن کوئی حد نہیں ہے اب حاکم اگر دیکھے کہ یہ آدمی بڑا بدماش ہے ہر وقت لڑکوں کو چھیڑتا رہتا ہے گولب ہے بدماشی کے انداز دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے تو ایسے کو کیا کرنا چاہیے قتل کرو گراؤ مر جائے اگر کوئی ہے شریف آدمی شریف آدمی سے بدکاری کی جاتی ہے تو اس کے لیے کھلا بجا کرنا ملامت کرنی سمجھے کئی دن کے لیے قید کر کے روزانہ اس کو ملامت کرو تو بھائی اس کے لیے کافی ہو جائے گا یا نہیں تو بہرحال امام کے اوپر موقف ہے یہ چیز انما نمت علی اللہ اللہ شرط قبول توبہ شرط قبول توبہ توبہ کے قبول ہونے کی شرط شرط قبول توبہ سوائے توبہ علی اللہ اللہ کے ذمے حس وعدہ اللہ نے وعدہ کیا ہوئے نا کہ میں تمہاری توبہ کیا کروں گا قبول کروں گا شرط قبول توبہ سوائے اس کے نہیں قبول توبہ اللہ کے ذمے ان لوگوں کے لیے ہے جو کرتے ہیں برئی کو ساتھ جہالت کے کیا معنی جہالت کا کہ ان کو علم نہیں ہوتا غور کرنا جو ہی فعل بد کیا جائے جہالت کا ہے پھر بد جو ہی کرو کیا ہے بھائی میں ہوا میں مولوی ہوں میں کوئی غلط کام کروں گا تو وہ میرا کام جہالت کا ہوگا یا علم کا ہوگا چاہے عالم کرے جو ہی کام کرے گا جہالت کا ہوگا وہ بات ہی سمجھ یہ نہ کہالت کا من کو مسئلے کا پتہ نہیں. نہیں کرتے ہیں برائی کو ساتھ جہالت کہ ہر بری جہالت ہے پھر توبہ کرتے ہیں جلدی جلدی بس یہی لوگ ہیں کہ مہربانی فرماتے ہیں اللہ ان کے اوپر یعنی ان کی توبہ کیا کرتے ہیں قبول کرتے ہیں اور ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے یہ بات ہے سمجھ یا نہیں یہ سمجھ جلدی جلدی توبہ کر لو لیکن میرے عزیز بعض لوگ ایسے ہیں کہ ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں یا کفر کرتے رہتے ہیں لیکن جب موت آتی ہے موت کے فرشتے سامنے آ جاتے ہیں یا سکرات ساری ہو جاتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں میری توبہ میری توبہ یہ توبہ قبول ہے گناگار کی توبہ بھی قبول نہیں گناہوں سے اور کافر اگر اس وقت ایمان لائے کہ میں ایمان لاتا ہوں تو وہ بھی قبول نہیں ہے جیسا کہ تراون تھا نا وہ غرق ہونے لگا تو کیا کہنے لگا آمن تو بھی رب موسا وحارون. قبول ہوا اس کا ایمان کیا کہا گیا القاد ان کا مان لاتا ہے تو بڑے بہتر مان ادھر غور کرنے ایک بات میں ایک ایمان ہوتا ہے باس کا دوسرا ایمان ہوتا ہے کس کا یاس کا یاس مانا لاؤمیدی اور باس کا معنی عذاب نامیدی نا اس کو کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا کسی کافر کو کہ تو لا علاج مرد ہے تو کیا ہے لا علاج مرد ہے تیرا کوئی علاج نہیں ہے بس تو مر جائے گا تو اس کی یہ حالت کون سی ہے یاس کی کون سی نا امیدی کی حالت ہے تو یاس کی حالت میں اگر وہ کافر ایمان لاتا ہے تو قبول ہو گیا نہیں ہوگا موت تو نہیں آ رہی حالت یاس ہے تو حالت باس یہ ہے کہ اس کو عذاب کے فرشتے نظر آئیں موت آ گئی ہے اور اس وقت ایمان لاتا ہے تو یہ قبول ہوگا ہے, نہیں نہیں قبول ہوگا ایمان باس کا قبول نہیں ہوتا اسی طرح عذاب نازل ہو رہا ہے فرشتے آ گئے تو اس وقت بھی ایمان قبول نہیں ہوگا جیسے کراؤن کا ہوا قرآن صاف ہے رم یا کو یعنی ایمان ہم لمبا رہو باسالہ جب ہمارا عذاب دیکھا تو ایمان ان کا قبول نہیں ہوا یہ میں اس لیے زور لگا رہا ہوں کہ آج سے دس سال پہلے کی بات ہے یہ مار فلقرآن نہیں دس سال پرانی مجھے دکھاؤ حضرت مفتی میں شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی اس میں الٹا لکھا ہوا تھا تحقیق تو یہ ہے کہ ایمان یاس کا قبول ہے باس کا قبول نہیں وہاں کیا لکھا ہوا تھا کہ ایمان باس کا قبول ہے اور ایمان یاس کا قبول نہیں ہے وہاں ایسے لکھا ہوا تھا الٹا لکھا ہوا تھا تو میں نے سفر کیا دس سال پہلے ادھر دارعلوم میں نے کہا مولانا تقیر صاحب کو یہ کیا کیا ہے غلط کیا ہے اور مفتی اعظم نے نہیں لکھا ان کی طرف سے کہ غلطی ہوئی ہے تو مولانا تقیر صاحب مصروف تھے میں نے ان کو کہا آپ مصروف ہیں آپ شاید ابھی وقت نہیں دے سکیں گے اور میں نے جلدی جانا ہے میں آپ کے پریویٹ के کو سمجھا کے جا رہا ہوں وہ مول عبداللہ میں من تھا ان کا پرائیویٹ فیکٹری تو میں نے ان کو پورا سمجھایا ساتھ ساتھ بیان القرآن بھی رکھی کہ وہاں ایسے آئے تم نے الٹ لکھ دیا حوالہ بیان القرآن کا دیا ہے وہاں صحیح ہے تم نے الٹ دیا تو مہربانی کرو جلدی یہ کرو خیر میں چلا گیا بعد میں مولانا اللہ کو جگا دے آپ نے اچھی تبدیل کیا ہے اب دس سال کے بعد جو چھپی ہیں وہ ٹھیک ہیں ہے اصلاح کر دی اور پہلی جو ہے وہ وہ غلط تھے ذرا غور فرمائیے لئے ستی تو پہلے کیا تھا جی انما توبہ کے نیچے کیا لکھا تھا شرط قبول لکھا تھا نا آپ ادھر لکھو سورت آج میں قبول توبہ سورت عدم قبول توبہ سورت عدم قبول توبہ اس سورت میں توبہ قبول نہیں ہوتی سورت میں؟ کہ میں آدمی مر رہا ہے فرشتے عذاب کے نظر آ رہے ہیں تو اس وقت نہ کافر کا ایمان قبول ہے نہ گناگار کی توبہ قبول ہے کچھ بھی نہیں ہے اور نہیں توبہ واسطے ان لوگوں کے جو کرتے رہتے ہیں برائیوں کو ساری زندگی یہاں تک کہ جب حاضر ہوتی ہے ایک ان کے کم اور فرشتے نظر آتے ہیں کیا کہتا ہے انی توب آن بے شک میں نے توبہ کی اب گناہوں سے توب کے نیچے لکھو گناہوں سے تو گناہوں سے توبی قبول نہیں ولزین کہ اللہ زین کا آس پڑے گا وہ پہلے اللہ زین پہ اور نہیں توبہ ان لوگوں کے لیے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں کفر کی حالت میں مر رہے ہیں تو ان کا ایمان قبول ہوگا اے نیچے لکھو یعنی ان کا ایمان قبول نہیں یمو تو نو ہم ان کا ایمان قبول نہیں یہی لوگ ہیں تیار کیا ہم نے ان کے لیے زبدہ بنا تو آپ بتائیں کہ ایمان کون سا قبول ہے کون سا قبول نہیں ایمان یا قبول ہے یا کے ساتھ اور ایمان باس قبول نہیں باس کے ساتھ اس سے دلیل قرآن میں ہے پلم یکمی مانو لمبا رو باسا یا منو ان نہ یو ان ظلم نسا عورتوں پہ ظلم نہ کرو ان نایو ان ظلم النساء وہ جی ظلم کیا کرتے تھے مثال طور چچا مر گیا نا تو بھتیجا وارث ہو رہا ہے تو بھتیجا یہ کہتا کہ چچے کے مال پہ بھی میں کنٹرول کر رہ اور چچے نے جو بیٹی چھوڑی اس پہ بھی میں کنٹرول کر رہا ہوں. پھر کیا کرتا یا تو آپ نکاح کر لیتا کس کے ساتھ چچا چاگی بیٹی کے ساتھ لیکن حق ادا نہیں کرتا سمجھے یا خود نکاح نہیں کرتا تھا اس کو ایسے مقید رکھتا گھر کے اندر کہ دوسری جگہ نکاح ہو سکتا ہے مال لے جائے ایسے مقید کرتا یا اگر نکاح دوسری جگہ کرتا تو اس سے شرط لگاتا کہ مال تو ادھر چھوڑ کے جا یا حق مار اس کی خود کھا جاتا یہ ساری حرکتیں تھیں ان کی عورتوں کے اوپر ظلم کرتے تو قرآن نے عورتوں کے کتنے حقوق بیان کیا ہے دیکھو جی اللہ ظلم یہ ہے جی حکم ریعت نمبر کتنی کتنی اے ایمان والوں نہیں جائز واسطے تمہارے یہ کہ وارث ہو تم عورتوں کا زبردستی منع زبردستی منا وارث بارے سوچتے ان کی مرضی تمہارے پاس رہیں یا دوسری جگہ نکال رہے بلا تاضل نہ اور نہ رکھو ان کو مقیا کر دیتے تھے اور نہ مقد رکھو ان کو تاکہ لے لو تم باز ہو مار کہ دیا تم نے ان کو تم نے دیا یا تمہارے عزیزوں نے دیا سب کچھ آ جاتا ہے ہاں مگر یہ کہ آ جائیں ساتھ بے واضح دیتے. کسی کی بیوی ہے ظاہر ظہور بے حیا بے حیا ہے برائیاں کرتی ہے خامد سمجھاتا ہے اس کو گالیاں دیتی ہے تو خلو جائز ہے یا نہیں پہلے میں نے کہا تھا نا کہ حضور نے ایک عورت کو کہا کہ باغ واپس کر دو تو کُلو جائز حق بار لے لو وہاں شروع ہونا مارو اور ان کے ساتھ معاشت کرو سمجھے گزارا کرو اچھے طریقے پہ پین کرے تو منہ بس اگر مکرو سمجھتے ہو ان عورتوں کو تو فاس رو. پس بے بس اگر مکرو سمجھتے ہو عورتوں کو تو پس صبر کرو کروں بعد ایسے ہوتا ہے نا ایک مرد خود حسین ہوتا ہے اس کی عورت کیا ہوتی ہے حسین نہیں ہوتی تو صبر کرے اس کے اوپر ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس سے نیک بچہ دے حسین بچہ دے عالم بچہ دے پھر یہ ہے کہ عورت جو حسین حسینی ہوتی وہ ماسوم ہوتی ہے نا لوگ اس کی طرح اتنی نگاہ نہیں اٹھاتے بہرو خیر ہے نا اس میں بھی پس اگر مکرو سمجھتے ہو کو صبر کرو پا امید ہے یہ کہ مکرو سمجھو گے ایک چیز کو اور کرے گا اللہ تعالی اس کے تعالیٰ کس کو خیر کشیر نیک بچہ ہوگا عالم پیدا ہوگا وین عرت تو, تو مستقال زو مکان زو میرے محترآ یہ اس وقت ہے ایک آدمی اپنی بیوی کو تلاک دیتا ہے کیا دیتا ہے تلاک دیتا ہے اور اس کے بدلے کسی اور بیوی سے شادی کرتا ہے تو پیری بیوی کو جو حق مار دی ہے وہ واپس لے تو واپس نہیں لے سکتا سمجھے جی کیا اس کو دے دے, دے. اور اگر ارادہ کرتے ہو تم بدلے میں لینا ایک بیوی کا جا بجا دوسری بیوی پہ کو, ایک کو دیتے ہو حالانکہ دیا تم نے ایک ان کے کو ڈھیر سارا مار کنتا رہا بہت سارا مار حکمار کے اندر پس نہ لو تم اس سے کچھ بھی کیونکہ لینے کی صورت تو یہ ہے کہ بہتان باندھو باندھگے کیا کہ میری بیوی بد چلن تھی حق مار میں واپس لیتا ہوں تو بہتان باندھنا ٹھیک ہے ایسے تو نہیں لے سکتے کوئی نہ کوئی مکر کرو گے اتاخو نہ ہوں بوتان کیا لوگ وہ مار آزورے بہتان کے اور گناہ کے گنا چلی گے نہیں اور کیسے تم حق مار واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم نے اس سے نفا اٹھایا تو نفع اٹھانے کے بعد پوری حق مار ہوتی ہے آدھی ہوتی ہے پوری ہوتی ہے نا آدھی تو اس وقت ہوتی ہے جب آمستری نہ ہو السری نہ ہو اور کیسے لے سکتے ہو تم اس کو حالانکہ کہا پہنچا باس تمہارا طرف باس کے اور لیا انہوں نے تم سے پختہ آدھ کس وقت پختہ آج لیا تھا وہ جب نکاح ہوا تھا ایجا قبول تھا سمجھے جی لیا تھا انہوں نے تم سے ہاتھ پختہ ولا تن کے ماں نہ باب محرمات کا بیان یہ کتنا حکم حکم ریت نہ حکم ریت محرمات کا بیان کہ کون سی عورتیں حرام ہیں اور اس میں رسم جہلیت کی تردید بھی ہے اور رسم جہلیت کیا تھی ایک آدمی کا باپ مر جاتا تھا نا تو اس کا بیٹا جیسے باپ کی جائیداد کا وارث ہوتا تھا نا تو باپ کی جو بیوی ہوتی اس کی حقیقی ماں نا کیا سوتیلی ماں اس کے ساتھ بھی نکاح کر لیتا تھا کبھی باپ مر گیا اس کی جائیداد کا بھی یہی وارث اور اس کی بیوی جو اس کی کا تھی سوتیلی ماں اس کا بھی یہ وارث بن جاتا تھا اس کے ساتھ بھی ہم بستری کا تارانہ بدماشی کرتا دیکھو جی اور نہ نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ کہ نکاح کیا ان کے ساتھ تمہارے باپ دادا نے یہ باپ کے اندر دادا بھی آ جائے گا اس سے مراد اصول ہوں گے یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی ہم قرآن و حدیث کے اوپر عمل کریں گے کیاس نہیں کریں گے میں ان سے پوچھتا ہوں ادھر تو آبا کی بات ہے ٹھیک ہے نا دادے کی بات ہے تو پھر دادی کے ساتھ نکاح کرو پر دادی کے ساتھ نکاح کرو تو یہ قیاس ہے یا نہیں کہ ذکر باپ کا ہے مرادے سے گا لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں کیاس ہے نکاح کیا تمہارے باپ دادا نے بنا نسا عورتوں سے تو سوتیلی ماں سے نکاح کیا ہے جی حرام پر دادی سے بھی حرام ماں کا سلام مگر جو کوئی گزر چکا گزر چکا ان کان نفاہشہ یہ نکاح کیا ہے جی بے حی ہے اور سبب ہے اللہ کی ناراضگی کا بسا سبیلا اور برا چلن ہے کتنی خرابیاں آ گئی جی تین فائشا کے نیچے لکھو قوب عقلی اس نکاح میں کوب عقلی بھی ہے کہ ہی ہی ہی ہے یہی ہے یہ کوب عقلی و مک اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یہ کوب شریح ہو گیا قوب شری اور برا چلن ہے لوگ بھی اس چال کو اچھا نہیں سمجھتے یہ کوب ہے عرفی ہو گیا قوب عقلی قوب شرعی کو بھی ارفی یہ جاہلیت والے یہ کام کرتے تو تھے لیکن اس کو نکاح مقت کہتے تھے کیا مک کا اور جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس اولاد کو بھی مکھتی کہتے تھے یعنی برا پیار کرتے تھے نکاح تو کر لیتے لیکن کوئی پسندیدہ چیز نہ سمجھتے کہ دیکھو تمہارے عرف میں بھی یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے یاغا haya sharam kiya karo chalo Allah Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ya allah ya rasulullah